السلام علیکم خوشبختالیہ حاضر ہے آپ کے پروگرام جہاں کوئی نہ ہو کے ساتھ سامین آج ہمارا شہر جگمگاتے ہوئے پرچموں سے مزین ہے مختلف اسلامی ممالک سے آئے ہوئے وفود کی آمد اور پہلی اسلامی ایشیائی کانفرنس کے انعقاد نے کراچی کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے یہ اسلامک کانفرنس وہ رابطہ اسلامی ہے جس نے تاریخ کے کئی باپ سنہرے کر دیے ہیں اور پھر آج کا دن تو ہمارے لیے یوں بھی باعث تقریم و تختیس ہے کہ امام کعبہ ہمارے مہمان ہیں کے حرم نے پاک وطن کو شرف میزبانی بخشا ہے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی یقینا ہمارے تمام سامعین بھی نماز جمعہ کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے تو سامعین ہم بھی آج آپ کے ساتھ ہیں اور اس پرسادت موقع پر ہم نے جس مہمان کو مدعو کیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں اصبح بذا من عمو اللہ اللہ اللہ عمار عملہ عمار اللہ سمعین آپ نے کبھی سدائے جرس سنی ہے یقینا سنی ہوگی کیونکہ یہ تو ہماری زندگی کا درس اولین ہے ہمارے لیے مومن کی اذان اور قاری کی قرآ سے بڑھ کر اور کون سی سدائے جرس ہوگی کہ جسے سن کر آفتاب کر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور مہتاب جگمگاہٹوں کے ساتھ بیدار ہوتا ہے اس آواز کی انگلیاں فضاؤں میں آیات قرآنی کے انوار بکھیر دیتی ہیں وہ شہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا لہن خدا کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اولا ہے یہ وہ رابطہ ہے جو چرند و پرند کو انسانوں کی زبان دیتا ہے جسے شجر و حجر جھوم اٹھتے ہیں اور طائر خوش الحان ثنا ربانی میں مصروف ہو جاتے ہیں گفتگو کا محاذ کچھ یوں ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے مہمان کو مدو کیا ہے جس کی آواز میں کا نور ہے و نعت کی تجلیاں ہیں لہن کی خوبیاں ہیں رات کا شوق اور ہمدو نات کا ذوق نئی نسل کے اس نمائندے کو کہاں سے کہاں لے گیا یہ آپ کو سن لیجیے تو آئیے ملتے ہیں آج کے مہمان سے مشہور نادگو قاری وحید ظفر السلام علیکم وحید ظفر صاحب وعلیکم السلام پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی تنہا رہنے کا اتفاق ہوا ہے نہیں کبھی عالیہ صاحب ایسا اتفاق تنہا اور اکیلے ایک جگہ پہنچ جائیں جہاں صرف آپ ہوں اور کوئی نہ ہو آپ جانا پسند کریں گے تھوڑے عرصے کے لیے جانا پسند کریں ہاں تھوڑے عرصے کے <laughs> لیے بھیجیں گے لیکن آپ <laughs> ایک بات بتائیں کہ آپ اگر بالکل تنہا ہوں گے تنہائی میں سب سے زیادہ کون یاد آئے گا کو تنہائی میں سب سے زیادہ تو مجھے وہ ہستی یاد آئے گی جو شہر سے بھی قریب ہے اچھا یعنی آپ کو خداوند ود کی یاد آئے گی بالکل بالکل تو بھئی اب میں مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ ہمارے ہاں جو مہمان آتے ہیں ہم ان کے سامنے مفروضہ پیش کرتے ہیں کہ فرض کیجئے ہم آپ کو کچھ عرصے کے لیے ایک ایسی جگہ بھیج دیں جہاں کوئی نہ ہو آپ اکیلے ہوں اور یہ اجازت ہو کہ آپ اپنے پسند کے ساتھ ریکارڈ لے جائیں تو آپ کون سے ریکارڈ اپنے ساتھ لے جائیں ظاہر ہے میں جب ایسی جگہ جاؤں گا تو وہاں اپنے ساتھ نعتوں کے ریکارڈ لے کے جاؤں گا جو اچھے اچھے ناتیں ہیں وہ میں سننا وہاں پسند کروں گا اچھا یہ نہیں آپ تنہائی میں خدا کو یاد کریں گے کہ تنہائی میں تو خدا اور اس کے رسولی کی یاد آئے گی مجھے سب سے زیادہ اچھا نہیں آپ بس اچھو نعتیں لے جائیے جی اور آپ ہمارے سامعین کو پہلی کوئی نات جو آپ سنوانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں आ, سب پہلی نعت تو ناصر جہاں سے پڑھی ہوئی ہے جی تو پسند اور اس کی ادائیگی بھی بہت اچھی انہوں نے کی ہے اور آواز بھی ان کی بہت خوبصورت ہے اور مجھ سے بہتر آواز ہے ان کی اور میں بہت ان کو پسند کرتا ہوں تو وہ میں سننا پسند کروں گا جی ضرور آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور سنیں اچھا قاری وحید ظفر صاحب آپ ذرا ایک سوال کی وضاحت کر دیں جی یہ ذہنوں میں یعنی کل بلاتا ہے یہ سوال اس لیے پوچھ نئی نسل کے بارے میں یہ الزام ہے جی الزام ہی کہنا چاہیے کہ اسے موسیقی پسند ہے ہنگامہ پسند ہے لیکن آپ خود نوجوان نسل سے متعلق ہیں آپ کا شوق اس کے برعکس ہے تو میرے خیال سے تو الزام غلط ہوا میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ موسیقی کی طرف زیادہ راغب ہیں اور اسلام سے مطلب ہٹی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے صحیح طریقے سے صحیح انداز کے ساتھ کوئی جی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کی جاتی جی اگر اس کو پیش کیا جائے تو وہ بڑی اچھی طرح اس کو فالو کرتے ہیں ابھی میں مثال دوں گا کہ میں نے جب اللہ اللہ کی نعت پڑھی ہے تو اس میں کئی مطلب نوجوان الٹرا ماڈرن مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اور میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے گھروں کے ماحول کا بھی زیادہ دخل ہے کیونکہ ماؤں کو یہ کہتے تو سنائے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے بیٹے کو انجینئر جی کوئی جی ماں جی یہ نہیں کہتی کہ میں قاری بناؤں گی یا حافظ بناؤں گی نہیں تو ہم لوگوں کو یہ ماحول تبدیل کرنا چاہیے میرے خیال جی ہاں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مائیں جو ہیں سب سے پہلے یعنی ان کو بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوایا اس کے بعد کوئی دنیاوی تعلیم اس جی کو دلاتی تھی مگر آج کل سب سے پہلے یہ دنیاوی تعلیم کو زیادہ مطلب یعنی اے فار ایپل اور بی فار جی مطلب ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے تعلیم کو اسی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ قرآن بھی ہیں جی یہ آپ نے قرآن شریف حفظ کرنے میں کتنا وقت لگایا میں نے تقریبا کوئی پانچ چھ سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا لیکن آپ کو تو قرآد کا بھی شوق ہے یہ شوق آپ کی پیدا ہوا ہے لہن سے قرآن شریف پڑھنے کا اصل میں ہمارے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ ہمارے والی صاحب بڑے اچھے قاری تھے ہمارے بھائی سارے بڑے اچھے قاری ہیں تو اس کی وجہ سے گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ شوق پیدا وکرات کا اچھا تو اب وحید ظفر صاحب آپ کوئی نعت بتائیں جو آپ اپنے سامعین کو سنوائیں گے آ, دوسری نعت میں آپ کو سنواؤں گا یہ ہے ام حبیبہ نے پڑھی ہوئی ہے جو میری شاگردی ہیں مدنیرہ مدنیرا اب ظاہر کی پسند کی وجہ تو پوچھنا نہت مکانہ سی بات ہے کہ نات بذات خود ہی اپنے منہ سے بولتی ہے حضور اکرم کی شان میں کہی گئی بالکل اچھا وہی ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قرات کے کتنے مقابلوں میں حصہ لیا ہے اب تک قرات کی میں نے بیرون ملک میں مقابلوں میں حصہ لیا ہے ملیشیا میں گیا تھا تو سن میں ایک دفعہ میں حصہ لیا اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے مقابلے میں شریک نہیں کیا مجھے لیکن افتتاح میں مجھے پڑھا دیا تھا مقابلے کے हुँ. اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے بھیجا مجھے تقریبا کوئی 6 سال میں بھیجا سن انیس میں ملیشیا بھیجا مجھے تو اس وقت وہاں پہ اٹھائیس ملکوں نے شرکت کی تھی اور ان میں پینسٹھ قاری تھے اٹھائیس ملکوں आच्छा کے پینسٹھ مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا بخشا مجھے اور اللہ تعالی نے بڑی لاج رکھی پاکستان کی کہ مجھے سیکنڈ نام ملا اچھا یہ بتائیں ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوا کرتے ہیں ظاہر قرعات کے بھی کچھ اصول ہوں گے تو آپ ہمارے سامعین کے لیے اور ہمارے لیے وہ اصول بتائیں زراعت قراعت کے قرات کے سب سے پہلے تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے یعنی اس کو مخارج ہیں اس کے وہ صحیح طور سے ادا ہونے چاہئیں اور اس کو خوش کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کو آرام آرام سے پڑھنا چاہیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے جیسے قرآن میں آئے تھے ایک ورت تل یعنی قرآن کو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے زین القرآنسواتی کو یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو اس کا مقصد یعنی خوش الحانی کے پڑھنا چاہیے اور بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے جو اس کے شاع نشان ہوات کے لیے بھی آپ ریاض کرتے ہیں جی ہاں کرات کے لیے میں ریاض کرتا ہوں صبح اٹھ کے تقریباً آدھے گھنٹے تک میں ریاض کرتا ہوں اور ویسے بھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو کبھی کبھی شام کو بھی پڑھ لیتا تو آپ کو سب سے زیادہ کس وقت یعنی سب سے زیادہ جو اچھا, اچھا کب لگتا, اچھا جو پراتے لگتا پراتے ہے وہ سب سے زیادہ صبح کے بعد میں جب پڑھتا ہوں میں تو اس وقت ذرا با... کافی مطلب کیفیت بھی تاریخ ہوتی ہے اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اللہ تعالی کے قریب کو میں پڑھ رہا ہوں اچھا تو آپ فرض یہ کیجئے کہ بالکل صبح کا ٹائم ہے صبح جی جی جی کا وقت جی جی ہے جی اور آپ کوئی نعت سن رہے ہیں جی, جی تو آپ ہمیں نعت سنوا دیں کوئی ایسی جو آپ بالکل الگ صبح سننا پسند کریں گے سید هاشم صاحب نے پڑھی ہیں لمیاتی نذیر کا فی نظریں کافی مشہور نعتیں ہیں اور میں پڑھی بھی بات اچھی ہے تو یہ میں وہاں لے جانا پسند کروں گا۔ بھائی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ قران حکیم کا تو خیر ہر لفظ ہی اپنی جگہ ایک کتاب ہے لیکن اس کی باز ایت میں تو غضب کی شریعیت یا جسے کہنا چاہیے ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مثلا فبیا یا ربک متکذب سورہ رحمان سورہ رحمان یا تو اپ جب انہیں ان کی قرات کرتے ہیں اپ کو کیا ہوتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ مطلب ویسے تو قرآن جب میں پڑھتا ہوں تو سارے جی. مجھے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے بڑی اچھی ہم. کیفیت بھی تاری ہوتی ہے مگر کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کے بہت زیادہ یعنی دل کو سکون اور کیف, کیف, تاری, کیف, تاری, ہو کیف تاری ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ پسند ہے مجھے وہ سورہ رحمان ہے جس کو جی. پڑھ کے بہت ہی یعنی مجھے مزہ آتا ہے بہت زیادہ پڑھ کے اور سکون بھی محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ اور ہیں دوسری صورتیں سورج کا ہے ان نہ آتے انعقل کا وصا فصل جی لی ربی کا ونہار اور اور صورتیں ہیں جیسے سورج دہر میں بھی آئے ہیں بہت اچھی جی اچھی جی اور جس میں مطلب بار بار تکرار ہوتی ہے کسی چیز کی وہ مجھے زیادہ مطلب قرآن شریف میں پسند ہے بہت زیادہ اور ایک ہے سورہ مزمل مطلب اس وقت موجود ہیں اور بڑی مائع ناسکاری ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ تھوڑی سی کرت اگر سنا دیں سامعین کو جی ضرور اللہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی آواز دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو آپ نے اپنے یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا تو اس سے آواز جو ہے ہماری وہ ادھر ادھر پھیلتی نہیں بلکہ ایک جگہ رہتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں اور دوسرے کچھ تھوڑا بہت نسوں پہ بھی اثر پڑتا ہے تو اب آپ مجھے ایک اور نہ سنوا دیں جی پڑھی ہے جو نہ ہوتا تیرا جمالی تو جہاں جی اچھا جی ضرور سنیے آپ اچھا قاری وہی ظفر صاحب آپ نعت خوانی بھی تو کرتے ہیں اس کا شوق کیا قرت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے نہیں مجھے بچپن سے قرات کا بھی شوق تھا اور ساتھ ہی ساتھ نعت کا بھی شوق تھا مگر چونکہ ہمارے کچھ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ کراط کا ذوق تھا وہاں جی تو کراتی کا, کا شروع کیا لیکن نعت گوئی سے متعلق مشہور ہے کہ جب تک عشق رسول دل میں مؤثر نہ ہو جی عشق رسول نہ ہو اس وقت تک اس میں جذبہ نہیں جی آ سکتا بلکل اور بلکل بلکل اچھی طرح سے نعت نہیں پڑی جی تو ویسے تو بہت سارے لوگ نعتیں پڑھتے جی جی اس میں یہ ہے کہ اس میں عشق رسول ہے وہ بہت ضروری چیز ہے اگر دل میں عشق رسول نہ ہو اور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے زیادہ اظہار نہ ہو جب تک وہ نعت جو ہے میں سمجھتا ہوں پوری طور سے سامنے نہیں متاثر نہیں ہو سکتی وہ تو میں جب پڑھتا ہوں نات کوئی تو میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سمجھتا ہوں کہ میں روزے کے روزۂ مبارک کے سامنے میں پڑھ ہوں اور مجھے بڑا اچھا مطلب معلوم ہوتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور زیادہ تر پڑھنے کی میرے یعنی کہ پڑھی ہو یا کچھ نہیں ایسے مطلب اگر کوئی بڑے فنکار بھی پڑھیں گے اس کو تو اگر ان کے دلوں میں مطلب عشق رسول نہیں جذبہ نہیں ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طور سے کو متاثر نہیں کر پائیں گے اب یہ ایک نعت ہے ہے یہ پہلی اسلامی منعقد ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ہیں یہ رابطۂ عالم اسلامی کی بڑی اچھی کوشش ہے اور واقعی وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور اس سے اتحاد و اتفاق مسلمانوں میں بڑھے گا آپس میں اور کافی سے مسلم ممالک کے مسائل بھی حل ہوں گے جی اور مسلمان اقلیتوں کا تحفظ بھی ہوگا جو غیر مسلم ممالک میں ہیں جو مسلمان جی اقلیت میں جو ہیں ان کا بھی تحفظ ہوگا عربی زبان کی ترویج جو اشاعت بھی ہوگی زیادہ سے زیادہ مقامات مقدسہ کی واپسی بھی جیسے بیت المقدس ہے جی واپسی بھی مطلب انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ ہو جائے گی مسلمان نوجوانوں کے تار... تعمیری کردار جو ہے مسلمان نوجوان جو ہیں ان کے تعمیری کردار جو ہیں اس کو بھی صحیح کرنے کا موقع فراہم ہوگا تبلیغ جی اسلام کس طرح سے مطلب اس کے بنیادی مقاصد تو یہی ہے کہ تبلیغ اسلام کس طرح سے کی جائے زیادہ سے مطلب دنیا کے کونے کونے میں کس طرح سے اسلام کو پھیلایا جائے تو یہ تو بہت اچھی کوشش ہے اور مجھے بڑی خوش آئین بات ہے یقیناً جی ہاں جی, جی, جی, جی پاکستان کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے یقیناً تو اب ایسا ہے کہ آپ سے ہم نعتیں سن رہے ہیں اس مبارک موقع پر اس تقریب پر ہم جی ناطے سن رہے ہیں جی تو آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی آپ ہمیں نعتیں گے ایک نعت ہے نورانی نے پڑھی ہے جیسبا یومن اللہ ارد الحرم عربی کے نعت ہے جی جی تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور جی انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پڑھایا جی آپ تو سن یہ میں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ علم ہے جی قرات اور نع گوئی کا جی جی یہ آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں آ, میری کوشش تو زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ میں جو میرے پاس جو بھی علم ہے تھوڑا بہت میں دوسروں تک پہنچا دوں جی لیکن اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے پاکستان میں جس میں قرات تجوید و قرات اور مطلب نعت وغیرہ کے لیے کوئی ایسی ٹریننگ دی جائے جس سے مطلب ہمارے نوجوان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی مطلب اس طرف راغب ہوں زیادہ تو اب نے نوجوان نسل کی بات کی ہے تو نئی نسل کے لیے کوئی پیغام بھی دے دے نئی نسل کو جو میں پیغام دوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں خوش کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور سب سے خاص بات جو میں کہوں گا کہ قرآن کو اگر وہ خوشحالی کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زین القرآن بھی اس واطم یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھو جی جی مجھے آخری جو نعت میں سنوارا ہوں آپ کو وہ مجھے بہت پسند ہے یار عالمی یہ مظفر ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو بڑی پسند ہوتی ہیں تو مجھے یہ آپ قاری ویظر صاحب ہمارے ہاں جو مہمان تشریف لاتے ہیں ان کے لیے فرانسلیٹ ملک بنانے والوں کی طرف سے فرانسلیٹ ملک کا ایک کاٹن تو پیش کیا جاتا ہے تو کے لیے انہوں نے یہ بھیجا کو بہت بہت شکریہ میں فرانسلیٹ والوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں اور سامعین اب ہمیں اجازت خدا حافظ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے جہاں کوئی نہ ہو آج کے مہمان تھے قاری وحید ظفر تاسمی میزبان تھی خوشبختالیہ ریکارڈنگ انجینئر تھے اکرام اللہ گل